ع رسول حبیب اللہ صلاح و سلام علی قیا ندی اللہ علی حابقیا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس شخص نے یہ دروشری پڑھا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المکعد المقربہ عندکا یوم القیامہ تو اس کے لئے میری شفعات ضاجب ہو گئی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک اللہ شعبان المعظم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے ارشاد فرمایا شاہبان شہری شعبان میرا مہینہ ہے اس مبارک مہینے میں پندرہویں شب کو شب برات ہے جو کہ بہت نازک رات ہے کیونکہ اس رات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے اس مبارک رات کا تذکرہ سورہ دخان کے آیت نمبر ایک تا چھ میں موجود ہے یہ مبارک رات ہے افضل رات ہے فرشتوں کی عید کی رات ہے بھلائیوں والی رات ہے رحمت والی رات ہے جنت واجب کروا دینے والی رات ہے اور اس رات میں ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ عبادت کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلامی لشکر کے سپاہ سلار ہوا کرتے تھے صحابی رسول انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر تو رضی اللہ تعالی عنہ کو پانچ سو اصحاب پر مشتمل لشکر دے کر روانہ کیا اس مبارک لشکر میں اٹھارہ بدری صحابہ بھی تھے یاد رکھیے صحابہ کرام علی مردوان میں ان صحابہ کا مقام زیادہ ہے جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے انہیں کہا جاتا ہے بدری صحابہ تو ان پانچ سو میں اٹھارہ بدری صحابہ بھی تھے اس لشکر کی روانگی ہوئی پندرہ شعبان المعظم کی رات یعنی شب برات ماہ کامل یعنی چاند جو ہے چمک رہا تھا تو ایک بدری صحابی حضرت سینا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اے ابن اسقا آج کی رات چاند کتنا حسین اور نورانی عرض کیے اللہ کے رسول کے بھتیجے یہ شب ورات ہے شابان کی پندرہویں رات ہے بڑی ہی مبارک رات ہے اس میں مختلف لوگوں کا رزق اور ان کی اموات لکھی جاتی ہیں گنا معاف کیے جاتے ہیں میرا تو ارادہ یہ تھا کہ اس رات میں خوب نوافل پڑھوں گا بہرحال اللہ تعالیٰ کرام میں جہاد کرنا نوافل پڑھنے سے کئی افضل ہے اور اللہ عز و جل کی قسم اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے یہ سن کر حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے سچ کہا تو پتہ چلا کہ بڑی راتوں میں جیسے شب قدر ستائیس رمضان مبارک شب معراج شب اس میں عبادت کرنا نوافل پڑھنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے بزرگوں کا طریقہ ہے اور بڑی راتوں میں عبادت کرنے کا معمول صحابہ کا تھا یہ کوئی نئی بات نہیں اور یہ باعث ثواب بھی ہے اللہ تعالی ہمیں شب برات نصیب فرمائے خیر کے ساتھ آفیت کے ساتھ عبادت کے ساتھ پٹاخے چلاتے ہوئے نہیں گناہوں برے چینل دیکھتے ہوئے نہیں کھیل کود میں لہو و لعب میں بہودہ باتوں میں گپ شپ میں کہہ کے لگاتے ہوئے نہیں اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے قبر کو یاد کرتے ہوئے شب برات میں جو خوش نصیب عبادت کرتا ہے سبحان اللہ تو یہ رات سال بھر کے گناوں کا کفارہ بن جاتی ہے شب برات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی جمعرات ہفتہ کے گناہوں کا کفارہ اور لیلت القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے سبحان اللہ اور جو خوش نصیب عبادت کی راتوں میں اللہ تعالی کی عبادت کرتا ہے یاد الہی میں سائی رات جا کر گزارتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اس لیے شب برات کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے شب برات کا ایک نام کفارے کی رات بھی ہے شب ورات کو زندگی کی رات بھی کہتے ہیں شب حیات بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں سنیے اسے پار ہیں جس نے دو عید راتیں یعنی عید الفطر کی رات اور عید الضحیا کی رات بقرعید کی رات اور پندرہ شابان کی رات جاگ کر گزاری تو ایسے دن میں جبکہ تمام دل مر جائیں گے اس انسان کا دل نہیں مرے گا تو شب برات کو کفارے کی رات بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو عبادت کرے گا صرف جاگنا نہیں ہے جاگتے تو کتے بھی ہیں صرف جاگنا نہیں ہے جاگتے تو چور بھی ہیں ڈکیت بھی ہیں اللہ کی یاد کے لیے جاگنا عبادت کرتے ہوئے جاگنا ہے نوافل پڑھتے ہوئے جاگنا ہے جو مومنین کاملین کی صفتیں قرآن نے بیان کی سورہ فرقان دیکھیں کہ ان کی راتیں قیام اور سجدے میں اپنے رب کے حضور گزرتی ہیں اور شب بارات ہو اور پھر بھی ہماری رات رب تبارہ و طلا کی بارگاہ میں عبادت ہوتا میں نہ گزرے تو تعجب کی بات ہے تو سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو اس رات کو جاگتا ہے عبادت کرتا ہے اور اس رات کو جو عبادت کرے گا اس کا دل نہیں مرے گا تو اس رات کو کیا کرنا ہے نوافل پڑھنے جی ہاں نوافل پڑھیں ذکر درود پڑھیں نیکی کی دعوت دیں درو شریف پڑھیں تلاوت قرآن کریں دعا کریں اور احجالعلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی عکھا ہے شعبان کی رات کے کچھ نوافل آئی وہ پیش کرتا ہوں اور احجالعلوم جو ہے بہت پیاری کتاب ہے یہ پڑھی جائے عمل کیا جائے تو بندہ نیک بن جائے اس کی آخرت سمر جائے قبر روشن ہو جائے قیامت میں اس کو کامیابی نصیب ہو جائے نیکیوں کا پلڑا اس کا نیکیوں سے وزنی ہو جائے امام غزالی رحمۃ اللہ علوم میں لکھتے ہیں یہ کتاب آپ اسلامی کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں امیر علیہ سنت اس کتاب کے پڑھنے کی بہت ترغیب دلاتے رہتے ہیں امام غزالی لکھتے ہیں شابان المعظم کی پندرہویں رات سو رکعتیں پڑھے سو رکعتیں ہر دو رکعت میں سلام پھیرے یعنی دو دو کر کے سو پڑے ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ بار سورہ اخلاص پڑے کلہ اللہ, احد اللہ لم يَلِدْ وَلَمْ سومد وَلَمْ ولمک اللہ كُفُوًا احد یہ سورہ اخلاص اور اگر چاہے تو دس رکت نماز پڑھے سونا پڑے دس پڑ لے مگر ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو بار سورہ اخلاص پڑے امام غزالی رحمتہ اللہ لکھتے ہیں کہ بزرگ اسے پڑھتے تھے اور اس کا نام دیتے تھے سلات الخیر بھلائیوں والی نماز سلات الخیر اور بزرگ سلات الخیر کے لیے اکٹھے ہوتے تھے جمع ہوتے تھے اور بعض اوقات یہ سلات الخیر ہمارے اسلاف ہمارے بزرگ الحمد اجتماعی طور پر بھی ادا کیا کرتے تھے یعنی باجماعت اس کو ادا کرتے تھے سبحان اللہ ہمارے بزرگ جو ہیں ہمارے اسلاف جو ہیں یہ جمع ہوتے ہیں نماز کے لیے ذکر و درود کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے اور ہم میں سے کتنے جو تیری میری کے لیے جمع ہوتے ہیں عیش و عشرت کے لیے جمع ہوتے ہیں اللہ نشے کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں خوشکپیاں کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں ہلّا گلا مچانے کے لیے جمع ہوتے ہیں صحابہ کرام جب جمع ہوتے تھے تو آپ آپس میں بیٹھ کر کوئی تلاوت کرتا اور بکیا سنتے تھے یا یعنی دین سیکھتے سکھاتے تھے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے تو سلاد الخیر شابان المعظم کی پندرہویں رات یعنی شب برات میں پڑی جاتی ہے اور اس کی ترکیب امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی کہ سو رکت پڑھے ہر دو رکت میں سلام پھیرے ہر رکت میں سور فاتحہ کے بعد گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھے قلوہ اللہ شریف اور اگر دس رکت پڑے تو ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو بار سورہ اخلاص پڑھے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ سید الطاب ہیں تابعی اس بزرگ کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کی زیارت کی بحالت ایمان اور ایمان پر ہی ان کا دنیا سے وصال ہوا حضرت سینا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی عل فرماتے ہیں مجھ سے تیس صحابہ نے بیان کیا تیس صحابہ نے کہ جو شخص شب برات یہ نماز پڑھے سلات الخیر یہ نماز پڑھے اللہ تعالی اس کی طرف ستر بار رحمت کی نظر فرماتا ہے اور ہر نظر کے ساتھ اللہ تعالی سلات الخیر پڑھنے والے کی ستر حاجتیں پوری فرما دیتا ہے سب سے چھوٹی حاجت اس کی مغفرت ہے سبحان اللہ ہر خطا تو در گزر کرے بے کسو مجبور کی اللہ یا الہی مغفرت کر سو مجبور کی امین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تفسیر روح بیان میں ہے ہمارے پیارے آقا دو ولم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ فرمایا جو شخص بھی اس رات یعنی شب برات پندرہویں شعبان کی رات سو رکت ادا کرے گا اللہ تعالی اس کی طرف سو فرشتوں کو بھیجے گا تیس فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے جس نے شب برات پر سو نوافل ادا کیے اور تیس فرشتے اس کو آگ کے عذاب سے امن دیں گے تیس فرشتے سو رکت شب برات میں پڑھنے والے سے دنیا کی آفتیں دور کریں گے اور دس فرشتے اس سے شیطان کی چالوں کو دور کریں گے تو کتنی خوشبختی ہے اس خوش نصیب کی اس سعادت مند کی جو شب برات میں نوافل پڑھے سو نوافل پڑھے میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سو فرشتے بھیجے گا اور تیس فرشتے جنت کی خوشخبری سنائیں گے تیس آگ کے عذاب سے امن کی خوشخبری دیں گے تیس اس سے دنیا کی آفتیں دور کریں گے اور دس اس سے شیطان کی چالیں دور کریں گے حضرت سینا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی یہ پہلی صدی کے مجدد ہیں اور آپ نے دین میں تجدید کی بہت بڑے عالم ماشاءاللہ اللہ حافظ قرآن اور امیر المین عبادت گزار بہت تھے اللہ کی یاد بہت کیا کرتے تھے خوف خدا سے روتے بہت تھے تلاوت قرآن بہت کیا کرتے تھے اور جب شب برات آتی تو خوب خوب عبادت کا اہتمام کرتے چنانچہ ایک مرتبہ شابان المعظم کی پندرہویں رات شب برات میں عبادت کر رہے تھے سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ گرین پیپر وہ انہیں ملا وہ جو گرین پیپر تھا اس سے لائٹیں نکل رہی تھیں روشنی نکل رہی تھی نور نکل رہا تھا اور اس کا نور جو تھا آسمان تک پھیلا ہوا تھا اللہ پر اور اس پر لکھا تھا ہاری ہی برا تم منل ناری منل ملک لزیز لحدی ہی عمر ابنی عبد العزیز خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو اتا ہوا ہے سرحان اللہ سرحان اللہ اللہ, اللہ میں بھی اپنی عبادت کی توفیقت فرمائے کوئی رات کوئی دن ہمارا غفلت میں نہ گزرے کاش اور شب برات ہو اور ہم غافل ہو جائیں اللہ کی یاد سے شب برات مغرب ہوتے ہی شب برات شروع ہو گئی اور فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ پوری رات ہے برکتوں والی رشمتوں والی بھلائیوں والی اور دعاؤں کی قبولیت کی رات عبادت والی رات عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی ہو پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے آپ کی اور ہماری بے حساب مغفرت ہو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ ان کی بڑی شان ہے اور آپ شب برات کو کتنا اہم سمجھتے تھے کتنی اہمیت دیا کرتے تھے اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ نے بسرہ کے گورنروں کو لیٹر لکھا خط لکھا مکتوب لکھا کہ چار راتوں کو سال بھر میں لازم کر لو کیونکہ اللہ تعالی ان راتوں میں خوب خیر و برکت نازل فرماتا ہے چار راتوں میں اللہ تعالی خوب خوب, خوب خیر و برکت نازل فرماتا ہے نمبر ایک رجب کی پہلی رات نمبر دو پندرہویں شعبان کی رات یعنی شب برات نمبر تین عید الفطر اور نمبر چار عید الاضحی کی رات یعنی بقر عید کی رات اے عاشقان رسول اے مدنی چینل کے ناظرین اس رات میں یعنی شب برات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے صبح صادق تک فجر کا وقت شروع ہونے تک ندا آتی ہے آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول فرماتا ہے لیکن شب برات میں پندرہویں شابان میں اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی ندا کی جاتی ہے امیر المکمن شہنشاہ اولیاء مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وضاح الکریم فرماتے ہیں نبی پاک صاحب لولاخ سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب شابان کی پندرہویں رات شب برات آ جائے تو رات کو قیام کرو دن میں روزہ رکھو رات میں قیام کرو یعنی عبادت کرو دن میں روزہ رکھو کہ رب تبارہ کا تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے،, ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آفیت بخشوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور یہ تلو فجر تک فرماتا ہے پچھلی راتی رحمت رب دی درواز بخش منگل والے کار کارواز تو رشمت کے دروازے کھل جاتے ہیں شب بارات میں صبان کی پندرہویں رات خصوصی آوازیں آتی ہیں آوازیں دی جاتی ہیں سرحان اللہ مقصرت کے طلبگار پکارے جاتے ہیں روزی کے طلبگار پکارے جاتے ہیں مصیبت زدہ پکارے جاتے ہیں اور اس رات تو ہمیں اللہ کی عبادت کر کے دعا کر کے آفیت طلب کر لینی چاہیے بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں دشواریاں ہیں تنگستیاں ہیں ناچاکیاں ہیں قرضے داریاں ہیں بے اولادیاں ہیں طرح طرح کے معاملات ہیں کیسیں نہ جانے کیا کیا معاملات ہیں تو اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تو و تعالی سے آفیت مانگ لیں جو کہتے ہیں کہ روزی میں برکت نہیں ہے روزی میں تنگی ہے گزارا نہیں ہوتا پریشانیاں بہت ہیں تو اللہ کی یاد کریں اس رات عبادت کریں اور اس مالی کو مولا سے دعا کر کے مانگ لیں روزی جو مغفرت کا طلبگار ہے بخشیش کا طلبگار ہے اور یاد رکھیے سب سے افضل دعا دعا, دعا مغفرت ہے دعا بخش ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیں آزاد کر کے جنت میں داخل فرما دے دعائیں بخشش اللہ ہمارے گناہ باپ فرما دے تو شب برات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر کے اس سے دعا کریں مغفرت طلب کر لیں طالب بے مغ uh, آمین آمین اور دیکھیں ہمارے آکا علی صلاحت اسلام نے کیا فرمایا کہ اس رات کو قیام کرو یعنی عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو شعبان ویسی روزوں کا مہینہ ہے جی ہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم ماہ شعبان میں کسرت سے روزے رکھتے تھے یہاں تک کہ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے تو اکالی سلاط اسلام نے پندرہویں شعبان کے متعلق تو خاص فرمایا نا کہ روزہ رکھو اور دن میں رات کو عبادت کرو دن میں روزہ رکھو تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے اچھا چودہ اور پندرہواں پندرہویں رات شابان کی چودہ تاریخ اور پندرہویں شب یہ چودہ شابان جو ہے ہمارے نام اعمال کا آخری دن ہے اور مغرب جیسے ہی غروب ہوگی یعنی سورج غروب ہوگا مغرب شروع ہوگی پندرہویں شعبان شروع ہو جائے گی تو یہ ہمارا نیا نام امال شروع ہو جائے گا ذہن نصیب ہمارا چودہ شعبان کا بھی روزہ ہو یعنی نام امال کے آخری دن بھی روزہ آ جائے اور نام امال کے اگلے نام امال کے پہلے دن بھی ہمارا روزہ آ جائے سبحان اللہ اور ہم عصر کی نماز مسجد میں پڑھے تا مغرب انعام عمل کا آخری وقت ہے یہ مسجد کی حاضری میں گزرے نماز کے انتظار میں گزرے احتکاف میں گزرے کاش تو شب برات پر مفتی احمد یارقا نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہتر ہے کہ سائی رات جا کر گزارے یہ نہ ہو سکے تو اول رات سوئے اور آخری رات میں تحجد پڑے اور قبروں کی زیارت کریں انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں عرض کیا جائے گا کہ شب برات پر قبروں کی زیارت کرنا زیارت قبور کرنا سنت ہے اور مفتی صاحب فرمائے تین دن روزے رکھے تو برل یہ جو رات ہے اس میں نام اعمال تبدیل ہوتے ہیں اور نئے نام امال کی یہ پہلی رات ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ وہ چھ نوافل پڑھے جاتے ہیں چھ نوافل پڑھے جاتے ہیں تو اس کی ترکیب کی جائے اور اس کا طریقہ کار جو ہے نا کا مہینہ امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق چھ رکعت نوافل پڑے تو انشاء اللہ از وجل خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی نامہ اعمال نیا شروع ہوا اور خوب نیکیاں بھی ہماری اللہ کی رحمت سے شروع ہو جائیں گی وہ حدیث پاک ہے کوئی مغفرت کا طلب اسے بخش دوں ہے کوئی روزی کا طلب اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ اسے عافیت بخشوں اس کے تحت مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اور راتوں میں یعنی شب براعت کے علاوہ اور راتوں میں آخری حصوں میں یہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں مگر اس رات شروع ہی سے مبارک ہیں وہ لوگ جو اس رات عبادتیں کر لیں اور بد نصیبیں وہ جو یہ رات آتش بازیوں اور سینماؤں میں گزارے یہ مفتی صاحب نے لکھا تو اب موبائل پر اور موبائل پر طرح طرح کے وہ معاملہ سوشل میڈیا میں مست رہ کر گناہ برے چینل دیکھ کر گپ شپ کر کے تاش کھیل رہے لڈو کھیل رہے ہیں, ہیں میچ دیکھ رہے ہیں ارے بھائی عبادت کی رات ہے صرف جاگنے کی رات نہیں ہے عبادت کی رات ہے اور یاد رکھیے اس رات دعاؤں کی قبولیت ہے دعا رد نہیں ہوتی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضاح الکریم شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے ایک بار شب برات میں باہر تشریف لائے آسمان کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا ایک بار اللہ کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے شابان کی پندرہویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا مانگی اس کی دعا اللہ تعالی نے قبول فرمائی جس نے مغفرت طلب کی اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا عشار نہ ہو عشار کیا ہے ظلمن ٹیکس لینے والا جادوگر نہ ہو کاہن نہ ہو باجا بجانے والا نہ ہو اور پھر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضاح نے دعا کی یا اللہ اجزا وجل اے داؤد کے پروردگار جو اس رات میں تج سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے ایک تو یہ مغفرت کی اور بخش کی رات ہے ہی اور پھر ولیوں کے شہنشاہ مولا مشکل کشاہ کرم اللہ تعالی وضاح ال نے بھی دعا کر دی کہ جو اس رات میں دعا کرے یا اللہ تو اس کی مغفرت کر دے اس کی دعا کو قبول فرما لے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی حضرت سعنا داود علاء نبی ولی سلاۃ وسلم رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو جگاتے فرماتے علیہ داؤد اٹھو نماز پڑھو کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ناحق ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے تو اگر دعاؤں کی قبولیت چاہیے تو پھر لوگوں کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی شب براعت ہمیں نصیب فرمائے اور اس میں طاعت و عبادت و ریاضت بھی نصیب فرمائے اور پٹاخے بجا بجا کر شرلیاں چھوڑ چھوڑ کے ہم وہ شب برأت منائیں تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے یاد رکھیے یہ جو آتش بازی ہے یہ نمرود کی ایجاد ہے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی علیہ نبی ہنا ولی سلاط وسلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا تو وہ آگ تو گلزار ہو گئی تھی باغ ہو گئی تھی پھر اس کے کرندوں نے آگ کے انار بھر بھر کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھینکے تھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فضولیات سے بچائے بہودا باتوں سے بچائے گناہوں سے بچائے اور اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ شب برات میں طاعت و عبادت نصیب فرمائے انشاءاللہ مدنی چینل پر بھی شب برات کا اجتماع ہوگا جس میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت آمد علیہ رکات بنفس نفیس شرکت فرمائیں گے اور دعوت اسلامی کے کموئش پاکستان میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں اجتماعی ذکر و کا سلسلہ شب برات میں ہوتا ہے اس میں اجتماعی شرکت کی بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم